ان الب الحیم ہم لوگ اس سے پہلے اسی کو پکارتے تھے وہ بے شک بڑا احسان کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے